ربط سورہ جاسیہ بدخان اس صورت میں کا جالناک اعلی شریعت ملا سے مشرقین کے شبہ کا اضارہ کیا گیا کہ ہم اپنی رسومات میں اپنے آبا و اقداد کی تکلیف کر رہے ہیں ہمارا مذہب قدیم ہے ایک تو یہ ہے ربط دوسرا نیز خاتمہ اور فاتحہ صداقت قرآن میں مشترک ہیں توحید پر پانچ دلائل عقیلا یہ خلاصہ ہے ایک دلیل نقلی تقریفات بشارہ شکوے زجریں درمیان دعو صورت خام تنزیل الکتاب تمہید ما ترغیب تو آ رہے نا کہ تنزیل الکتاب مبتدا ہے من اللہ العزیز الرقی خبر ہے تنزیل کے نیچے لکھیں کیف یا تضور کے آہستہ آہستہ کتاب اتری کتاب کے نیچے منزل لفظ اللہ کے نیچے کیا لکھو جی منزل العزیز الحکیم صفات منزل نازل کرنے والے اللہ ہیں جو غالب ہیں حکمت والے ہیں غالب کا معنی کفار سے بدلہ لے سکتے ہیں لیکن بال فیل, فیل نہیں لے رہے محلت کے اندر حکمت ہے اس لیے مہلت دے رہی یقین ہے نف سماوات وَا دلیل لکڑی نمبر ایک سب سے پہلے توحید کا بیان ہے جی توحید کا دلیل لکڑی نمبر ایک بے شک آسمانوں میں اور زمین میں لایا لا اللہ تعالی کے قدرت کے نشانات ہیں مومنین کے لیے مومنین مستفیدین کو واقعی خالق کو اور تمہاری پیدائش میں پی تمہاری پیدائش جو ہی تو دلیل انخوش ہی نا اب تمہاری پیدائش میں بھی با اور جو جانور چلتے کرتے ہیں ان کی پیدائش میں بھی آیا اللہ کی قدرت کی نشانیاں ان لوگوں کے لیے یقین کرتے ہیں وقت لا رات دن کا اختلاف دو معنی پڑھتے آ رہے ہو ایک تو رات دن کا اختلاف ہے رات دن کا آنا جانا دوسرا اختلاف کا تو ہے گھٹنا بڑھنا وما انزل اللہ اور جو کچھ اتارا اللہ نے آسمان سے مادہ رزق کا رزق سے مراد کیا ہے جی رزق کا مادہ بارش فاہیا بھیل ارض زندہ کیا بسر ہے کے زمین کو باد گران کے بصری الریا اور ہواؤں کو تبدیل کرنا تبدیل کا کیا بن کبھی شبال کی ہوا کبھی جنوب کی کبھی مشرق کی کبھی مغرب کی مغرب کو پرانے لوگ پچھم کہتے ہیں ہاں کیا کہتے ڈاکٹر اقبال بھی کہتا ہے کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے ساگار پچھم سے مغرب سے کیا چل رہی ہے بادے ساگار کر رہی ہے ہوا بہا پہ کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے ساگار یہ زمین کس کی ہے اور کا نور باد کہتے واپ ہوں آپ دیکھو ہاؤں میں تبدیلی ہے ٹھیک ہے نا جی ہى بھی تبدیلی ہے اور کیفیت کے لحاظ سے بھی کیا ہے تبدیلی ہے کیفیت کیا کبھی ٹھنڈی ہوا کبھی گرم ہوا تبدیل کرنا ہواؤں کا ان سب کے اندر آیات ہیں اللہ کی قدرت کی نشانی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں میرے عزیز یہ دلیل اکیلی تھی نمبر ایک یہ مشتمل ہے سات امور پہ یہ دلیل اکیلی کتنے امور پہ مشتمل ہے اب نمبر لکھتے جائیں فسمات وارض ایک ہلکے کم دو گمایا بسو تین اختلاف اللہ چار وما انزل اللہ پانچ آیات چھ تصریف رعای سا تل کا آیات اللہ کبل حق یہ جو پہلے تھی نا یہ آیات تکوینیہ تھی ابھی جو آپ نے سنی ہے یہ کون سی آیا تھی اور تکوینیا تھی تشریح تھی تکوینیا تھی اب آیات تشریح ہیں یہی قرآن کی ایتیں دل کا آیات اللہ اس بات رسالت لکھو اور صداقت قرآن آیات تکوینیا کے بعد آیات تشریح کا بیان اس بات رسالت و صداقت قرآن یہ اللہ کی ایتیں ہیں پڑھ رہے ہیں تیرے پڑھتے ہم ان کو تیرے اوپر ساتھ حک کے تو ان کو چاہیے مان لیں اللہ کا کلام نہیں مانیں گے تو کس کا کلام مانیں گے کبھی آئیے حدیث کا ساتھ کون سی کلام کے بعد حدیث اللہ اللہ کے کلام کے بعد یہ بعد اللہ ہے نا جیسلم کا ہے بعد حدیث اللہ اللہ کے کلام کے بعد کس بات کے ساتھ ایمان لائیں گے اور کن دلائل کے ساتھ ایمان لائیں گے میرے محترام یہ اس بات رسالت تھا اور صداقت قرآن اب فرمایا محرومین ان قرآن کا بیان صداقت قرآن کے بعد محرومین ان قرآن کا بیان ہلاکت ہے واسطے ہر جھوٹے کے مانا بہت بڑا جھوٹا کہ مبالبے کا سیوا ہے یعنی عقائد میں جھوٹا ہے سمراج کیا ہے عقائد میں جھوٹا اسیم کا معنی بہت بڑا گناہ گار میں عقائد میں افاق ہے امال میں کیا ہے اسیم ہے یہ سنتا ہے اللہ کی ایتوں کو جو پڑھی جاتی ہیں اس کے رو برو لیکن پھر ڈٹا رہتا ہے کفر پہ یہ سروں کا مانا اڑا رہتا ہے اسرار کرتا ہے کفر پہ درا لے کے تکبر کرنے والا ہے ایسے معلوم ہوتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں آیا بشیر ہو انجام پاس خوش خبری دے دوست دردناک یہ بشر کون سا ایس ہے جی اشارہ تحکومیا بیگا عالمہ اور جب جانتا ہے ہماری ایتوں میں سے کسی چیز وہ ہو وہ تو وہی ایتیں تھی نا جو اس کے سامنے پڑھی جاتی تھی نا ان کو بھی نہیں مانتا اور جو سامنے نہ پڑھی جائیں ایسے لوگ کہتے تھے یہ آتے ہیں ان کے ساتھ بھی کیا کرتا ہے مزاق کرتا ہے کامنے پڑھی جائیں پھر بھی نہیں مانتا اور جب جانتا ہے ہماری آیات میں سے کسی چیز کو رو بھر نہ پڑھی جائیں تو بنا لیتا ہے ان کو مزاق الاح کا انجام یہی لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہے ضلیل کرنے والا یوں ورائے جہنم اب آگے تعین عذاب ہے کہ کون سا عذاب ہوگا آگے ان کے جہنم ہے اور نہ کام آئیں گے ان سے وہ مال اور آمال جو انہوں نے کسف کیے کچھ بھی اور نہ کام آئیں گے ان سے ماں کا خابو وہ مال اور آما جن کو کسف کیا کچھ بھی وہ بھی کام نہیں آئیں گے ولا مت کا اور نہ وہ مابو باطلہ کام آئیں گے جنہوں نے بنایا جن کو بنایا اللہ کے سوا ساتھ اور واسطے ان کے عذاب بڑا ہوتا یہ سمجھ آ جی تو یہ ماہر القرآن کیا کہے جی انجام تھا آگے بھی وہی تاکیدی طور پر فرما رہے ہیں کہ حاضہ خدا قرآن کو مانگ جی یہ قرآن سراپا ہدایت ہے اور جو لوگ کفر کرتے ہیں بے آیات رب اپنے رب کی ان آیات کے ساتھ قرآن کے ساتھ واسطے ان کی عذاب ہے یہ تاکیدی طور پہ پھر فرمایا گیا لیکن جہاں وہ ترکیب ہے جی پہلے میں بتا چکا ہوں عذاب کے بعد یہ رج زن ہے آگے علیم من ہے تو ظاہر ہے علیم من رج زین کی صفا تو نہیں بن سکتا کس کے بنے گا تو مانا یوں کرو کہ واسطے ان کے عذاب دردناک ہے مرزن بہت بڑے سخت عذاب سے بہت بڑا سخت اذاب ہو اس سے ان کو حصہ ملے گا اللہ, اللہ دری لکڑی نمبر دو اللہ ذات ہے جس نے اس کا معنی یوں نہ کیا کرو کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تابے کر دیا تمہارے یہ چیزیں ہمارے تابے ہیں یا اللہ کے تعبے ہیں اللہ کی تو یوں مان کیا کرو اللہ وہ ذات ہے جس نے مسخر قدرت کیا یہ اللہ کی قدرت کے تاب ہیں جس نے مسخر قدرت کیا واسطے نفع تمہارے کے باہر کو یوں مانا کرو یا آسان مانا کرو تو یوں ہے فر اللہ وہ ذات ہے جس نے کام میں لگا دیا کیا یہ آسان مانا ہے کام میں لگا دیا تمہارے نفے کے لیے باہر کو سمندر کو دریا کو لجر الفل حکمت نمبرے تاکہ جاری ہوں کشتیاں بیچ اس کے ساتھ حکم اللہ کے والے تب تب من حکمت نمبر دو اور تا کہ تلاش کرو سمندروں سے اللہ کا فضل کشتیوں کے ذریعے تجارت کرو اور غوطے لگا کے کیا بوتی نکالو مچھلی کھاؤ اور تاکہ تم شکر کرو اور سخر اور مسخر کر دیا واسطے نہ پھر تمہارے کے ان چیزوں کو جو آسمانوں میں زمین میں جمی یا مند کہ سب کی سب چیزیں اللہ کے حکم سے ہیں میں نے حکمانے لکھو مین حکم ہی اللہ کے حکم سے ہیں یہ سب کی سب چیزیں اللہ کے حکم سے ہیں ان نفیز ان کے اندر آیات ہیں اللہ کی قدرت کی نشانی ہیں ان لوگوں کے لیے غور و فکر کرتے ہیں کلین آ منو سلو کل مومین سلوکل مومنین بالکل تھا آیت کے سورتوں کے مکی ہے تو مکے میں جہاز فرسا وہ نہیں تھا اس لیے اللہ نے مومنین کو کہا ہے کہ کافروں سے فی الحال درگزر کریں کہ تمہیں ایزا دیں گے تم درگزر کرو درگزر کرنے میں تمہیں سواب ملے گا آپ فرما دی دیئے واسطے مومنین کے کہ در گزر کرے ان لوگوں سے جو نہیں ڈرتے ایام اللہ سے بھئی ایام اللہ سے مگر وہ دیے جائیں جو مشہور معنی ہے پہلے پڑھ چکے ایام اللہ کہتے ہیں ان دنوں کو جن کے اندر بڑے بڑے واقعات گزرے کیا وہ قوم نوہ پہ کیا طوفان کاذا بھایا کوم آج سمود گراؤں ان سب کو کیا کہتے ہیں ایام اللہ تو یہ ایام اللہ سے نہیں ڈرتے ہم نے کیا تو ایام اللہ سے کون نہیں ڈرتے تھے آپ کے تو ایک مان ذرا غور کرو لا یرجون ایام اللہ جو کہ نہیں ڈرتے ایام اللہ سے یعنی اللہ تعالی کے معاملات سے ان سے کیا کرو جی در گزر کرو ایک معنی دوسرا معنی یہ ہے کہ ایام اللہ سے لے جائیں اللہ کے معاملات اخربی اللہ کے معاملات کون سے جی تو قیامت مت کے معاملات پھر اس کے متعلق معنی یوں ہوگا در گزر کرو ان لوگوں سے جو نئی اعتقاد رکھتے ایام اللہ سے آخرات کو وہ مانتے تھے مانتے نہیں تھے پھر بانا اعتقاد کا ہوگا جو آخرت کو نہیں مانتے گزار کرو تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ قوم کو یعنی تمہیں ثواب دے گا اللہ تعالیٰ تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ قوم مسلم کو بس کے کو کسم کر رہے تم نیکی کرو گے درگزر کرو گے ثواب ملے گا من عمل میرے سوال دستور خدا اندی جو عمل کرتا ہے نیک اپنے فائدے کے لیے جو برئی کرتا ہے اس کا وبا اس پہ ہے پھر طرف رب اپنے کے لوٹائے جاؤ گے بالقد آتے نا بنی اسرائیل دلیل نقلی نمبر ایک یقینی بات ہے کہ دی ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب یہ نعمت نمبر ایک ہے وال حکم حکم کا ون حکومت نمبر دو نبوت نمبر تین رضا نمبر رسک دیا ہم نے ان کو پاس کیوں گا فضل اللہ نمبر چھ فضیلت دی ہم نے ان کو اپنے اپنے جہان والے لوگوں پہ واقع ناہم نمبر کتنی جی چھ اور دیے ہم نے ان کو دلائل واضح امن بمن فی ہے دیے ہم نے ان کو دلائل واضح امر دین میں یہ کتنی نعمتیں ان کو دی چھ لیکن وہ قائم نہیں رہے دین پہ بنی اسرائیل دین پہ قائم نہیں رہ اختلاف کر دیا انہوں نے ازالہ شبو کہ اتنی نعمتیں کھانے کے بعد کیوں بگڑ گئے پر میں پس نہ اختلاف کیا انہوں نے مگر بعد اس کے کہ آ گیا انہیں پیاس علم آپس کی ضد کی وجہ سے یہ تین عنوان پڑھ چکے ہو نا ادا کئی دفعہ اختلاف کس نے ڈالا موزوں نے کب ڈالا علمانے کے بعد کیوں ڈالا ضد ہو سکتی جا سکتا ان بقا بے شک رب تیرا فیصلہ کرے گا ان کے درمیان دن قیامت کے جس بارے میں وہ اختلاف کرتے رہے تھے سما جال ناکالا شریعت نل اب تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے محبوب یہ تو بنی اسرائیل کا دور تھا بنی اسرائیل کا دور ختم ہوا تو کس کا دور ہوا حضور علیہ السلام اسلامی تو بنی اسرائیل کے تھے نا پھر آپ کا دور آیا تسلی رسول ہے پھر کیا ہم نے آپ کو اوپر ایک طریقے خاص کے عمر دین سے بس اباق کر اسی کی عمر دین کی اور شریعت کی اور نہ اتبا کر تو فحشات ان لوگوں کے جو نہیں جانتے اب یہود و سارا کا از نہیں چلے گا نہ مشرقین کا باقی یہ ہو کہ وہ آپ کو تکلیف دیں گے کوئی تکلیف نہیں دے سکتا اللہ آپ کا حامی ہے ان لو بے شک وہ ہرگز نہیں کام آئیں گے تجھ کو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی اور بے شک ظالم باز ان کے دوست ہیں باز کے آپ کے یار نہیں بن سکتے اللہ دوست ہے متقین کا لہذا اللہ کی دوستی سے توقل کرے خاضہ بسار الناس یہی ترغیب الاقرآ جالنا کالا شریعت مناالام ہم نے آپ کو شریعت دی طریقہ خاص دیا اور طریقہ خاص کیا ہے یہی قرآن ہے ترغیب القرآن یہ قرآن سبب ہے دانش مندوں کا بصیر منہ سبب ہے قرآن پاک دانش مندیوں کا واسطے لوگوں کے اور ذریعہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو جی یقین کرتے ہیں ام ہاسب اللہ تر سیاح اچھا جی حکمت معاد قیامت آنی ہے اور اس کی حکمت بیان فرما رہے ہیں بابا توحید بھی آ گئی رسالت بھی آ گئی شداقت قرآن بھی آ گئی اب کس کا بیان ہے قیامت کا حکمت قیامت بھائی دیکھو کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس عالم دنیا کے اندر عملی طور پہ نیک بد وغیرہ ملے جلے نہیں بھئی عملی طور پہ جو دنیا میں فیصلہ نہیں ہو رہا نا کہ اللہ تعالیٰ بروں کو ادھر غرق کر دے دو لکھ میں ڈال دے ادھر ہے کہ عملی فیصلہ کب ہوگا کیا تو یہی مقصد ہے کہ اگر قیامت نہ آئے اور عملی فیصلہ نہ ہو تو نیک و باد کی تمیل نہیں ہو سکے گی یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ لیکوں کے اوپر پورے راضی ہیں جو بد کا کردار ہیں ان کو سزا دے رہے ہیں قیامت میں بتا چلے گا دیکھو جی حکمت ما قیامت حکمت کیا گمان کرتے ہیں یہ منکری میں قیامت جو کرتے ہیں برے کام یہ کہ کر دیں کہ ہم ان کو مثل ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل کیے کیا اچھے کہ برابر ہو ان کی زندگی بھی اور ان کی موت یہ برا فیصلہ کرتے ہیں بلکہ ہم نے ایک دن مقرر کیا ہے جہاں اعلان ہوگا بمتاز الما مجر جدا جدا کر لیں بخل اللہ حسما دلیل الکڑی نمبر تین دلی لکڑی نمبر تین برائے امکان قیامت پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو زمین کو ساتھ حق کے کئی دفعہ پڑا ہے والدا اور کے بدلہ دیا جائے ہر نفس اپنے اعمال کا اور وہ نہ ظلم کیے جائیں آپ آئے زجر جو قیامت کو نہیں مانتا اس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اس کے لیے زجر ہے کیا پر دیکھا تو نے اس شخص کو جس نے بنا لیا اپنی خواہش کو معبود ازرا غور کرنا اتنا خزا فیل ہوا فائد ہوا ہو ہے نا ہوا ہو یہ پہلا مقول ہے اور الہو کیا ہے دوسرا مقول آگے پیچھے ہیں الہو دوسرا مقول مقدم ہوا ہو پہلا مقول موقع جس نے بنا لیا اپنی صحت کو معبود اور گمراہ کر دیا اس کو اللہ تعالی نے باوجود سمجھ بوجھ کے یہ نہیں کہ پاگل ہے سمجھ بوجھ بھی ہے خاتمہ اور مہر لگا دیا اس کے کانوں پہ دل پہ کر دیا اس کی نگاہ پہ پردا بس کون ہدایت دے گا اس کو بعد گمراہ کرنے اللہ کے کیا نہیں سمجھتے تم بکال ماحیا شکوا منکرین قیامت وہی جو پہلے گزر چکی ہے پرانی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے شکوا منکرین قیامت کہتے ہیں ماہیا ہے یہ اس طرح سے مراد حیات کہتے ہیں نہیں زندگی مگر زندگی ہماری ہے دنیا کی ہے کوئی قیامت نہیں کوئی اٹھنا نہیں بس مر رہے ہیں زندہ ہو رہے ہیں اور نہیں ہلا کرتا ہم کو مگر زمانہ یہ منکرین قیامت میں وہ تھے جو دہری تھے بمال ہم بزال میں علم جواب جواب اسکوا اور نہیں ہی ان کے ساتھ اس کے کوئی دلی ایسے بکواس کرتے ہیں نہیں وہ مگر اٹکلیں دوڑاتے ہیں اٹکلیں بے صنعت باتیں ویزا تلاح مایات شکوا نمبر دو نہ خود ان کے پاس دلی اور نہ ہماری دلیلوں کو سن کے سمجھتے ہیں یہ ہماری دلیلیں ہیں اور جب پڑھی جاتی ہیں ان کے اوپر ایتے ہماری ہیں قیامت کے بارے میں ما کان حجتہم نہیں ہوتا جواب ان کا اللہ ان کا لو, وہی پرانے جواب کیا کہتے ہیں کہ اگر قیامت آنی ہے, تو ہمارے باپ دادا کو کیا کرو ابھی ابھی زندہ کرو ابھی <laughs> نہیں ہوتا جواب ان کا مگر یہ کہ. کہتے ہیں کہ لو ہمارے باپ دادا کو ابھی زندہ کرو اگر ہو تم سچے داو باس کے جواب شکوا جواب شکوا یہ کہ ہمارا دعوی یہ نہیں کہ ابھی زندہ ہوں گے قیامت میں زندہ ہوں گے آپ فرما دیجئے اللہ تعالی تمہیں زندہ رکھے گا جب تک چاہے گا اول اللہ کم اللہ تعالیٰ زندہ رکھتا ہے تم کو جب تک چاہتا ہے پھر مارے گا تم کو جب چاہے گا پھر جمع کرے گا تم کو بیچ دن قیامت کے الاب فی ہے تو ہمارا دعوی کیا ہے یہ کب اٹھیں گے قیامت کے دن اٹھ کے جمع ہوں گے یہی آئی سما یجما دوں پھر جمع کرے گا تم کو بیس دن قیامت کے نہیں چھا اس میں لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ایسے بکواس کرتے رہتے ہیں ولی اللہ ملکسلم آباد دلیل اکلی نمبر چار دلیل اکلی نمبر چار یہ بھی قیامت کے بارے میں ہے اور واسطے اللہ کے سلطنت آسمانوں کی زمین کی جب اللہ مالک ہیں بادشاہ ہیں تو جس طرح چاہیں تصرف کر سکتے ہیں نہیں کسی کو ماریں کسی کو زندہ کریں بجو مت کو مسا اب جب امکان قیامت آمد قیامت آ گیا بعض واقعات قیامت کا بیان ہے یومت کو مجھ سات کہ نہیں چلی بعض واقع قیامت پہلے امکان قیامت تھا پھر رقوع قیامت تھا اب کیا ہے بعض واقعات قیامت اور جس دن کے قائم ہوگی قیامت اس دن تباہ ہو جائیں گے یہ جھوٹے لوگ اور دیکھے گا تو ہر فرقے کو جاسیا زانوں کے بل گرنے والے جاسیا کا مان لکھ لو زانوں کے بل گرنے والے ایک گھٹنوں کے بل زانوں کے بال گرنے والے حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ قیامت کے اندر ایک ایسی گھڑی آئے گی قیامت میں کیا آئے گی ایسی گھڑی اور نا جس کے اندر سارے کے سارے گھٹنوں کے بل گریں گے انبیاء بھی اولیاء بھی اللہ کے سامنے وہ سجدہ ہم نہیں کرتے اسی طرح گھٹنوں کے بل آج سے گریں گے اللہ کے ہلو اور نہ کھڑی ہو دیکھے گا تو ہر امت کو ہر گراؤ کو گھٹنوں کے بل گرنے والے اور ہر امت بلائی جائے گی طرف نام میں امال اپنے گر آؤ دیکھو نام میم اور لہم ان کو کہا جائے گا الم آج کے دن بدلہ دیے جاتے ہو تم اپنے اعمال کا ماکم تم کا اپنے اعمال کا حاضا کتاب بنا یہ ہمارا دفتر ہے اس دفتر سے مراد گائے اور نام اعمال یہ بولتا ہے تمہارے اوپر ٹھیک ٹھاک بے شک ہم لکھواتے تھے تمام ہوا مال جن کو تم کرتے تھے سارے درج ہیں اسی دفتر کے اندر نام ہے امال کے اندر پمبل لذینا منوا مل سالہ انجام متقین جو لوگ ایمان لے عمل کی اچھے یعنی عقائد بھی درست امال بھی درست پ داخل کرے گا اللہ داخل کرے گا ان کو رب ان کا اپنی رحمت کے اندر رامہ سمرا بیٹھ اور یہی کامیابی ہے ظاہر مل و ملدین کا فرو وہ انجام متقین تھا یہ انجام کپا رہے جو لوگ کافر ہیں پیجکال لہوم آفلم تکون سے پہلے پیوکال لہوم کا کہا جائے گا ان کو کیا نہ تھے آیات میرے پڑھے جاتے تمہارے اوپر پس تکبر تم تم نے تکبر کیا تھا یہ اسباب عذاب ہیں اسباب عذاب نمبر اے فس تکبر کیا تھا تم نے اور تھے تم قوم مجرم ویزا قیلا سبب نمبر دو پہلا سبب کیا ہے عذاب کا تکبر یہ دوسرا سبب ہے انکار قیامت انکار قیامت اور جب کہا جاتا کہ بے شکواد آلہ کا سچا ہے قیامت کا اور قیامت نہیں پیش آد بھی جس کے تو کہتے کہ ماں ندری ہم نہیں جاننا جانتے ما ہم جی نہیں جانتے تم کہتے تھے, تم کہتے تھے کہ نہیں جانتے ہم کیا ہے قیامت ایسی بکواس کرتے تھے تو کہ ہمیں کیا پتہ قیامت کیا ہے ان نہ نہیں گمان کرتے ہم مگر گمان بالکل زئی بس با تمہارے کہنے سے صرف وہم پیدا ہوتا ہے معمولی گمان پیدا ہوتے ورنہ کوئی یقین نہیں قیامت کا نہیں گمان کرتے ہم مگر گمان زئی اور نہیں ہم یقین کرنے والے قیامت کے یہ کتنی سبب آگے جی ان کے عذاب کے پہلا تکبر دوسرا کیا جی انکارے قیامت ان کی وجہ سے ان کے عذاب آ جائے گا اب ان کے نتائج سن لیجئے و بدالحم سیات ماہوں نتاج مجرمی نتاج مجرمی و بدال احم ن اور ظاہر ہو جائیں گے واسطے ان کے برے آمال بر آمال ڈرونی شکل میں سامنے آ جائیں گے ایک ڈرونی شکل میں وہ ہا کا بے یہ انجام نمبر کتنی جی دو اور گھیر لے گا ان کو وہ عذاب جس کے ساتھ استضاع کرتے تھے وکیل الوما یہ نتیجہ نمبر اور کہا جائے گا آج کے دن بھلا دیتے ہیں ہم تم کو اللہ کا بھلا دینا ہے رحمت سے محروم کر دینا جیسا کہ بھلایا تم نے ملاقات اپنے اس دن کی رم منار یہ نتیجہ نمبر کتنے جی چار اور ٹھکانا تمہارا آگ ہے وہ مال حکم نا یہ نمبر پانچ اور نہیں واسطے تمہارے اپنی مددگار یہ پانچ نتائج ان کے سامنے آئیں گے ظال قوم ان اسباب انجام بد اب انجام بد کے اسباب یہاں ہو رہے ہیں یہ نتائج بد اس سبب سے کہ تم نے بنا لیا تھا اللہ کی ایتوں کو مزاق کیا ہوا استحضہ پہلا سباب ہے استحزا وہ غرت کو دنیا دوسرا سباب ہے حب دنیا دنیا کی محبت اور دکھ میں ڈالا تھا تم کو دنیا کی زندگی نے پس آج کے دن نہ نکالے جائیں گے اس روزہ سے یہ اور نہ ان کا عذر قبول کیا جائے گا معذرت کریں عذر پیش کریں کوئی نہیں فال اللہ الہم دلیل اقلی نمبر پان دلیل عقلی نمبر پانچ یہ بطور سمرے کے ہے تمام دلیر ہے سمرہ ہے پالی اللہ یہ بیان صفات کمال اللہ کے صفات کمال کا بیان ہے خاص اللہ کے لیے حمد ہے تو مالک آسمانوں کا مالک زمین کا مالک سب جہانوں کا والبریا اور خاص اس کے لیے ہے بڑائی بھائی حدیث پاک میں کیا آتا ہے اور ہدائی یہ بڑائی میری چادر ہے بڑائی کس کی چادر ہے میری اس لیے لوگوں کو چاہیے خدا کی چادر کو نہ چینے تکبر کوئی نہ کہ بڑائی اللہ کا حق ہے خاص اس کے لیے بڑے ہی آسمانوں میں زمین میں اور وہی غالب ہیں حکمت والے ہیں اللہ شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام -e مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اسلحی مواعث غالب و کلی ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالص